تو برحال معاملہ ایسے چلتا رہا تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا لشکر پیچھے سے پہنچ گیا جن کی تعداد چار ہزار تھی اور ان کا قائد عمر وکاس تھا اس کو اصل میں ابن زیاد نے تیار کیا تھا رئی کی جانب جہاد کے لیے کہ تم وہاں پہ جہاد کرو اوپر سے یہ معاملہ پیدا ہو گیا تو اس نے کہا پہلے اس معاملے سے نمٹو پھر جہاد کے لیے جانا تو عمر آئے جناب حسین سے مذاکرات ہوئے جناب حسین صحابی ہیں آلے بیت میں سے اللہ رسول کے نواسے ہیں اور عمر جو ہے سعد بن بقاص کا بیٹا ہے معاملہ یہ طے ہوا کہ جناب حسین نے کہا میری تین تجاویز ہیں، نمبر ایک مجھے واپس جانے دو مدینہ مکہ نمبر دو اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے جہاد کے لیے جانے دو جہاں کافروں سے جہاد ہو رہا ہے تاکہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں اگر یہ بھی نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لوں عمر نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں ابن زیاد کو پیغام بھیجتا ہوں اور آپ یزید کو ابن زیاد تک پیغام پہنچا ابن زیاد بہت خوش ہوا ٹھیک ہے لیکن وہ جو ہوتی ہیں نا بادشاہ کے قریب رہنے والے درباری یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسا درباری موجود تھا جس کا نام آپ سنا ہوگا شمر بھی کہتے ہیں شمر بھی کہتے ہیں اسے تو شمر نے کہا نہیں ابن ازیاد حسین کو آپ تب معاف کریں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر وہ آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے بڑا خوش ہوا جناب حسین تک بات پہنچی انہوں نے کہا ابن آزاد کے حوالے اپنے آپ کو کبھی نہیں کروں گا چنانچہ ابن زیاد نے شمر سے کہا کہ عمر کو قیادت سے ہٹا دو قیادت تم خود سنبھالو اور معاملے کو ختم کرو اب شمر کے لوگ لڑنے کے لیے آئے اور اس سے بھی پہلے زور اثر کی نماز کا وقت تھا یہ بات سننے والی ہے جو کہتے ہیں کہ پانی بند کر دیا گیا اس میں کوئی شک نہیں جناب حسین کے اوپر ظلم ہوا وہ مظلومانہ شہید ہوئے ان کا بہت مقام و مرتبہ ہے آلے بیت میں سے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں بستی ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن معاملہ اتنا بیان کیا جائے جتنا ہے صورتحال یہاں تک تھی کہ زور اثر کی نماز کا وقت ہوا جناب حسین نماز پڑھنے لگے وہ لوگ بھی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ جناب حسین نے کہا تم اپنے امام کی قیادت میں پڑھو کہا نہیں نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے تو انہوں نے نماز جناب حسین کے پیچھے پڑھی ہے زور کی بھی اور اثر کی بھی اس کے بعد رات کو لڑنے کے لیے آنے لگے جناب حسین نے اپنا آدمی بھیجا ان سے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے میں رات کو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں رات کو نماز پڑھنا چاہتا ہوں اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں پوری رات جناب حسین عبادت کرتے رہے اگلے دن اگلے دن وہ جو کہتے ہیں نا چالیس دن یہ ہوا وہ ہوا لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے جو ہوا جناب حسین پہ ظلم ہوا لیکن اتنا بیان کیا جائے جتنا ہوا مرچ مسالہ نہ لگایا جائے تو اگلے دن لڑائی ہوئی جناب حسین کے ساتھ جو آدمی تھے ان کی تعداد کتنی تھی بہتر اور وہاں پہ کتنے ہیں پانچ ہزار کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے جناب حسین نے لیٹر نکالے کوفہ تم نے مجھے لیٹر لکھے تھے تم نے مجھے بلایا تھا تم نے کہا تھا خلیفہ بنائیں گے تمہیں کہا تھا موت کی بیعت کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو پر کوئی اثر نہیں ہوا صرف تیس ایسے آدمی تھے جو شمر کے لشکر کو چھوڑ کے جناب حسین کے ساتھ آ ملے ان میں سے ایک وہ تھا حر بن یزید تمیمی تو اب جناب حسین کے کافل کی تعداد کتنی ہو گئی سو کے قریب لڑائی شروع ہوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا جناب حسین کے آدمی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے آخر وہ وقت آیا کہ جناب حسین باقی رہ گئے اور ان کا وہ بیٹا باقی رہ گیا جنہیں زین العابدین کہتے ہیں جو بیمار تھے بیمار کو انہوں نے کچھ نہیں کہا اگر انہوں نے بچوں کا پانی بند کرنا ہوتا تو اس بیمار کو بھی ناوز باللہ شہید کر دیتے لیکن نہیں اس کو کچھ نہیں کہا اور جناب حسین جب تنہا رہ گئے کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی جناب حسین کو ہاتھ لگانے کی تو شمر نے اپنے لشکر والوں کو ڈانٹا آگے بڑھو معاملہ ختم کرو تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شمر بد بدبخت تھا جس نے تلوار چلائی کچھ کہتے ہیں سنان بن اصن بن انس تھا جس نے تلوار چلائی بہرحال جناب حسین رضی اللہ مظلومانہ شہید ہو گئے اناہ راجیون میرے بھائی جناب حسین شہید ہیں مظلوم ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں آلے بیت میں سے ہیں اور ان کی محبت جیسا کہ عرض کر چکا ہوں ہمارے دلوں میں بستی ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن یہاں پہ دو تین سوال پیدا ہوتے ہیں نمبر ایک کہ جناب حسین کا قاتل کون ہے جناب حسین کا قاتل کیا یزید ہے میرے بھائی امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور غزالی ابو حامد غزالی کے نام آپ نے سنا ہوگا یہ دونوں لکھتے ہیں کہ کسی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہوتا کہ یزید نے جناب حسین کو شہید کرنے کا حکم دیا ہو ابن زیاد کو ضرور بھیجا تھا حالات ٹھیک کرنے کے لیے اور یہ کہ وہاں پہ کوئی نئی حکومت نہ بنے لیکن یہ کہا ہو کہ جناب حسین کو شہید کر دیا جائے ایسا نہیں ہوا اور جناب حسین کا سر جب ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا وہ بدبخت۔ ایک ڈنڈا لے کے جناب حسین کے چہرے پہ لگاتا تو وہاں پہ ایک صحابی موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ وہ چہرہ ہے جس کو میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا تھا تو یہ گستاہی کرنے والا کون تھا ابن زیاد تھا یہ کہنا کہ یہ سر شام پہنچا تھا بالکل غلط بات ہے جناب حسین کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا ان کا سر بھی ادھر دفن کیا گیا اور جناب حسین کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ شام میں گئی اور یہ کہنا کہ ان کی گسا کی یزید نے بالکل غلط ہے ان کی بڑی عزت کی یزید نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ابن زیاد بدبخت کی جگہ میں ہوتا تو جناب حسین کو کبھی بھی شہید نہ کرتا تو اس نے اس شہادت کے اوپر غم و غصے کا اظہار کیا لیکن میں اس سے زیادہ اس کی صفائی نہیں دے رہا معاملات کو اور رنگ دیا جا سکتا تھا بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن بہرحال اتنا ہی قصور بنایا جائے بھی جناب حسین کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا وہ الگ بات ہے کہ جناب حسین کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے لیکن بہرحال کاتل کون بنتا ہے ابن زیاد اور یہ شمر اور کوفہ والے جنہوں نے بلایا کہا مر جائیں گے لیکن یزید کو حکمران نہیں مانے مانیں گے بلکہ جناب حسین کو مانیں گے بولانے کے بعد غداری کی اپنی بیعت بھول گئے جو وعدے کیے تھے بھول گئے یہ لوگ ہیں جناب حسین کے قاتل اور آج تک ماتم کرتے پھر رہے ہیں اگر اس ماتم کی جگہ اسی وقت خون دیتے تو شاید جناب حسین کی جان بچ جاتی آج ماتم کرنے کی بجائے اگر اسی وقت خون دے دیتے جتنا خون آج بہ رہے ہیں تو شہد جناب حسین رضی اللہ کی جان بچ جاتی اور وہ مظلومانہ طور پہ شہید نہ ہوتے بہرحال بہت ظلم ہوا لیکن جناب حسین کا کوئی نقصان نہیں ہوا جناب حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہم مقام و مرتبہ پہ فیض کرنا تھا اس مقام و مرتبہ پہ فیض کر دیا حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا جناب حسین کے نانا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ ازمائشیں کن کے اوپر آتی ہیں نبیوں کے اوپر آتی ہیں جناب حسین کے نانا کہہ رہے ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ان کے اوپر آتی ہیں نبیوں کے اوپر آتی ہیں یہاں پہ جناب یا جناب زکری اور دیگر کئی انبیاء کرام کو شہید کیا گیا آرا رکھ کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جناب حسین کے نانا کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی ان کے دانت شہید کیے گئے اور ان کے نانا فرماتے ہیں سب سے لحاظ ازمائش کے اوپر آتی ہیں اس کے بعد جتنا زیادہ کوئی نیک ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ ازمائشیں آتی ہیں جتنا کوئی زیادہ نیک ہو اس کے اوپر ازمائشیں اتنی زیادہ آتی ہیں تو جناب حسین کے اوپر ازمائش آئی ان کے بھائی جناب حسن کے اوپر ازمائش آئی ان کے والد جناب علی رضی اللہ عنہ کے اوپر ازمائش آئی تو یہ ازمائشیں ان کے زیادہ سے زیادہ نیک ہونے کی علامت ہیں اور ان ازمشوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے مقام و مرتبہ میں مزید اضافہ فرماتے ہیں اب رہا یزید کا اب رہا رہا یزید کا کا تو جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ امام زہبی نے کیا کہا تھا نسبہ ولا لال نہ ہم اسے برا بلا کہتے ہیں نہ ہم اسے محبت کرتے ہیں جناب حسین سے محبت ہے ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کی محبت ہمارے دلوں میں بستی ہے ان کی محبت ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بھی بساتے ہیں لیکن یزید کا معاملہ کیا ہے لا لالسب بہ لالبہ نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کے اوپر بھیجتے ہیں نہ اسے برا بلا کہتے ہیں اس کا معاملہ اس کے رب کے سب کرتے ہیں تو میرے بھائی بہرحال یہ مختصر سا واقعہ ہے یہ ہے جو کچھ ہوا اور یہ کہنا کہ جناب اور بچوں کا چالیس دن تک پانی بند کیا گیا نہیں میرے بھائی ایک دن کا دو دن کا معاملہ ہے پانی چاری دن جس کا بند ہوا وہ کون ہے جناب عثمان رضی اللہ عنہ جن کو تم گالیاں دیتے ہو جو نبی سلم کی دو بیٹیوں کے خاون ہیں جو ذن ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جناب حسین کی موت مظلومانہ موت ہے لیکن جناب عثمان کی موت ان سے کہیں زیادہ مظلومانہ ہے اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک چیز اپنا لو یا یہ مان لو کہ جناب حسین کے اوپر ظلم ہوا اور وہ مظلومانہ شہید ہوئے اور پھر یہ نہ کہو کہ وہ مشکل کشاہ ہیں وہ حاجت روا ہیں ایک طرف کہتے ہو وہ مشکل کشاہ ہیں حاجت روا ہے اگر مشکل خشاہ ہوتے حاجت روا ہوتے اس انداز میں مظلومانہ طور پہ شہید نہ ہوتے اور اگر جناب علی قبر میں ہونے کے باوجود مشکل کشاہ ہوتے حاجت روا ہوتے اپنے بیٹے کو اس انداز میں شہید نہ ہونے دیتے اور اگر جناب حسین کے نانا میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشاہ ہوتے حادثت روا ہوتے غوث اعظم ہوتے دستگیر ہوتے تو اپنے نواسے کو اس انداز میں شہید نہ ہونے دیتے تو میرے بھائی برہر جناب حسین کی موت مظلومانہ موت ہے اور ہمیں اس کا افسوس ہے لیکن ہر سال دس محرم کو ماتم کرنا اس غام کو زندہ کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے آپ کا چچا جناب حمزہ سید ال شہدہ کس سال شہید ہوئے تھے سن دو ہجری میں اور اللہ کے رسول کا فوت ہوئے گیارہ ہجری میں بتائیے کسی سال اللہ کے رسول نے ان کے فوت ہونے والے دن کو بطور یوم غم کے منایا ہو یا صحابہ کلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے دن کو بطور یوم غم کے منایا ہو اور طور وہ سال جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم جناب خدیجہ اور آپ کے سچا ابو طالب فوت ہوئے اس سال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال قرار دیا جاتا ہے کیا اللہ کے رسول نے ان کے یوم وفات کو بطور غم کے منایا بالکل نہیں منایا مسلمان تو صبر کرنے والا ہوتا ہے مسلمان کو خوشخبری ملتی ہے جب صبر کرے وہ بشر <الصَّابِرِين> <سلام> یہاں پہ تو یہ صورتحال حال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے قبر کے اوپر ایک اور بیٹھی رو رہی تھی اللہ کے رسول نے کہا اتق اللہ وس اللہ سے درج اور صبر کرو وہ کہنے لگی اگر تمہارے اوپر مصیبت آئی ہوتی تو میں دیکھتی تم کیسے صبر کرتے ہو اس کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہیں جب پتا چلا آپ کے گھر آئی صفائیاں دینے لگی کہ مجھے پتا نہیں تھا آپ نے فرمایا صبر وہ ہوتا ہے جو اس وقت کیا جائے جب آپ کو غم کی خبر ملتی ہے اور یہاں چودہ سو سال ہو گئے ہیں ابھی تک صبر نہیں ہو رہا اور ماتم کرنے والے وہ جو جناب حسین جن کے ہاتھ جناب حسین کے خون سے رنگین ہیں میرے بھائی جناب زینم بن تبی سلما روایت کرتی ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب ام حبیبہ کے والد ابو سفیان فوت ہوئے تین دن گزرے تھے ام حبیبہ نے عورتوں والی خوشبو منگوائی جس میں رنگ ہوتا ہے خوشبو نہیں ہوتی اپنے رخسار پہ وہ خوشبو لگائی اپنے ہاتھوں پہ لگائی اور پھر دیکھنے والیوں سے کہا مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں نے صرف اس لیے لگائی ہے کہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے مرنے پہ تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے خامد کے کہ خاونت کا سوگ کتنے دن ہوتا ہے چار مہینے اور 10 دن اور یہاں پہ عورتیں آج تک سوگ منا رہی ہیں تین دن نہیں ہوئے ان کے اور ایسا ہی زینب انتظار نے کیا تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہے ان کا بھائی فوت ہوا تین دن گزرے خوشبو لگائی اور لوگوں کو بتایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں نے صرف اس لگائی ہے کہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عورت کی مجد کے تین دن گزر جائے تو اسے سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے سوائے خامند کے اللہ تو بارکار سے دعا ہے کہ ہمارے عقائد کی سلا فرمائے ہمارے دلوں میں آلے بیت اور صحابہ کرام کی محبت کو داخل کرے اور ہمیں صحابہ کرام کے اختلافات میں واقع ہونے سے بچائے ان کے خلاف باتیں کرنے سے